آپ نے انہیلر کے بارے میں کہا تھا کہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اگر کسی کو سانس کا مسئلہ ہو اور انہیلر کے بغیر گزارا نہ ہو تو کیا, کیا جائے ظاہر بات ہے وہ معذور ہے اگر بالکل انہیلر کے بغیر اس کو سانس نہیں آتا تو معذور ہے معذور کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ قضا کرے گا صحت مند ہو جائے تو رکھے گا اللہ نہ کرے موت آ جائے تو اسے سے اندازہ ہو جائے مرض الفات آ گیا